بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ رسول الکریم الحمدللہ حج کے طریقے سے اور زیارت النبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ آداب کے بیان سے فارغ ہوئے حج کا جو طریقہ عرض کیا گیا وہ عام طور پر چونکہ حج تمدو کرتے ہیں اسی کی نسبت سے حج تمتو کا طریقہ عرض کیا گیا تھا باقی جو حج کی دو قسم ہے ابتداء میں حج کی تین قسموں کا تذکرہ آیا تھا حج افراد حج کران اور حج تمتو تو یہ پورا طریقہ تو حج تمتو کا تھا اگر کوئی شخص حج کران کا احرام باندھ کر جا رہا ہے وہ عام طور پر بالکل جو آخر میں جانے والے ہیں بالکل آخر میں ان کے لیے ذرا مناسب ہوتا ہے کہ وہ دو تین چار دن ٹھہر کر حج میں روانہ ہونے والے ہیں اور اتنے دنوں میں احرام کی پابندیوں پر عمل کر سکتے ہیں تو اچھا ہے سب سے افضل حج امام عبنیف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج کران ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی حج قران فرمایا تھا لہذا آخر میں کوئی شخص جا رہا ہے ہمت ہے تو حج قران کا احرام باندھے حج قران کے احرام کے اندر طریقہ یہی رہے گا کہ ہم جہاں سے بھی احرام باندھنے کا ارادہ کریں مانچسٹر سے ہیترو سے یا کنکٹن فلائٹ ہو جہاں ہم کو احرام باندھنا ہے تو وہاں جب ہم احرام باننے کا ارادہ کریں گے تو احرام سے پہلے اگر موقع ہو تو غسل کریں نہ ہو تو کم از کم کر لیں مکرو وقت نہ ہو اور موقع ہو تو دو رکعت نماز ادا کر لیں اور دو رکعت نماز ادا کریں گے یہ دو رکعت جیسا کہ بار بار آیا سر ڈھاکنے کی حالت میں ادا کریں گے پھر سلام پھیرنے کے بعد اب نیت کا وقت آ رہا ہے حج کران کی نیت کرنا ہے تو حج کران میں عمرے کا اور حج کا احرام دونوں ایک ساتھ ہوتا ہے نیت کرتے ہی اپنے سر کو کھول دیں گے اور یہ نیت کریں گے کہ اللہ میں عمرے کا احرام مانتا ہوں اور حج کا احرام مانتا ہوں ان دونوں کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما اور فوراً ہم تلبیہ شروع کر دیں گے لبعق اللہق لبیک اللہ شریک اللہ کا ان الحمد بنت علیہ کا والملک لا شریک الگ بس ابھی سے ہمارا احرام حج اور عمرہ دونوں کا شروع ہو گیا مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد پہلے ہم عمرے کا طواف کریں گے عمرے کا طواف کر کے سعی کریں گے اور سعی کر کے چونکہ ابھی حج کا احرام بھی ہمارا ساتھ ہی چل رہا ہے اس عمرے کے طواف کے اندر اور سعی کے اندر چونکہ حج کا احرام باقی ہے لہذا یہ تلبیہ بھی باقی رکھے گا ورنہ تمتو والے جب طواف کے لیے حاضر ہوں گے عمر کے طواف کے لیے تو کے طواف کے وقت میں متمتع کا اور تمدو کرنے والوں کا تلبیہ ختم ہو جائے گا لیکن حجران کے اندر چونکہ حج کا احرام بھی ساتھ میں ہے لہذا وہ اس طواف کے اندر بھی اگر تلبیہ پڑھنا چاہے اور صحیح میں بھی تلبیہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے تلبیہ اس کا قائم رہے گا اور صعی کرنے کے بعد وہ اپنے بال کٹا کر حلال نہیں ہوگا بلکہ احرام ہی کی حالت کے اندر وہ مکہ مکرمہ میں ٹھہرے گا اس کے لیے بال کٹانا جائز نہیں ہے اور اس کے بعد اس کے لیے افضل ہے کہ ایک طوافق قدوم کرے یہ تو عمرہ کا طواف ہوا تھا عمرہ کے افعال سے فارغ ہونے کے بعد جب اس کو وہاں ٹھیلنے کا موقع ملا ہوا ہے تو اس میں ایک توافق قدوم کر لے اور اس کے لیے دوسری ایک چیز افضل یہ ہے کہ طواف قدوم کر کے حج کی سعی بھی کر لے چونکہ حج کی سعی کرے گا لہذا اس طواف قدوم کے اندر اضتبا بھی کرے اپنے سیدھے کندھے کو کھول دے گا اور رمل بھی کرے گا اور پھر اس کے بعد سعی کر لے گا تو قارن کے لیے حج کی سعی تو قدوم کے ساتھ کر لینا افضل ہے پھر اس کے بعد اس کے تمام افعال جب حج کا زمان آئے گا اسی طریقے سے چلتے رہیں گے جس طرح کے تمتو کرنے والے کرتے ہیں دسویں تاریخ کو جب یہ مینا پہنچے گا تو مینا پہنچنے کے بعد اس کو رمی جمرات میں صرف بڑے شیطان کو کنکڑی مارنا ہے کنکڑی مارنے کے بعد قربانی کرنا ہے قارن کے لیے یہ قربانی واجب ہے متمدے کے لیے بھی قربانی واجب ہے قارن کے لیے بھی قربانی واجب ہے اس کو حج کی قربانی بھی کہتے ہیں اور دم شکر بھی کہتے ہیں قربانی کرنے کے بعد حلق یا قصر کرا گا لیکن حلق یا قصر کرانے میں اتنا دھیان میں رہے کہ چونکہ ابھی ابھی ہم نے عمرہ کر کے الحمد قارن کا تو خیر بال نہیں کٹیں گے تو قص حلق اور قصر میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے سر کے اوپر بال اتنے بڑے بڑے ہوں کہ جو ایک پروے کے برابر ہو سکتے ہوں تب تو ہم قصر کرا سکتے ہیں اس لیے کہ قصر کے اندر ایک پرووں کے برابر بال کا کاٹنا واجب ہے پورے سر میں سے پورے سر میں سے تھوڑے سے بال اگر ہم کاٹ لیں گے تو یہ کافی نہیں ہوگا پورے سر کے بال کاٹنا مستحب و سنت ہے باقی ون فور حصے کے بال بھی اگر کوئی سے کاٹ لے گا تو اس کا حلق ہو جائے قصر ہو جائے گا اور حلق تو یہ ہے کہ پورے سر کے بال کاٹ ڈالیں اور حلق افضل ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محلقین کے لیے تین مرتبہ دعا فرمائی تو اب حلق کے بعد وہ حلال ہوگا تو قارین کا جو احرام ہے دسویں تاریخ کو رمی اور قربانی کے بعد اترے گا باقی وہاں تک اس کا احرام باقی رہے گا اور اگر کسی نے حج افراد کا احرام باندھا ہے تو حج افراد کے احرام میں یہ ہوگا کہ جب وہ احرام کا ارادہ کرے اپنے گھر سے روانہ ہونے کے بعد جہاں بھی اس کا احرام کا ارادہ ہو تو وہ صرف حج کا حرام بانے گا صرف حج کا احرام وہ عمرہ کا حرام نہیں مانے گا بلکہ صرف حج کا حرام باندھ کر مکہ مکرمہ پہنچے گا چونکہ اس کو عمرہ تو کرنا نہیں ہے لہٰذا عمرہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ وہاں جانے کے بعد ایک تواف قدوم کرے گا اس کے لیے تواف قدوم سنت ہے اور ضروری بھی ہے باقی قارن کے لیے بھی سنت ہے تو یہ جا کر تواف قدوم کر لے گا اور تواف قدوم کے بعد اگر اس کے لیے اس کا ارادہ حج کی سعی کا ہے حج کی سعی کا ہے تو کر سکتا ہے لیکن مفرد کے لیے افضل یہ ہے کہ حج کی سعی ابھی نہ کرے بلکہ حج کی سعی دسویں تاریخ کو توافِ زیارت کے بعد کرے یہ مفرد کے لیے افضل ہے لیکن اگر کسی نے کر لی اس خیال سے کہ میں کمزور ہوں اور توافِ زیارت کے بعد بہت ہی رش ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے اور تکلیف ہوگی میں اپنے ضعف اور کمزوری کی وجہ سے نہیں کر سکوں گا یا کروں گا تو بہت پریشانی ہوگی تو اگر کسی نے کر لی تو وہ بھی چل سکتا ہے لیکن افضل مفرد کے لیے یہ ہے کہ توافِ زیارت کے بعد صحیح کرے باقی قارن کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ حج سے پہلے حج سے پہلے یعنی وقوف عرفہ سے پہلے اور حج میں روانہ ہونے سے پہلے ایک توافِ قدوم کے بعد صحیح کر لے پھر اس کے بعد چونکہ یہ حج کا احرام باندھے ہوئے ہے تو حج کا زمانہ آنے تک اس کا احرام چلتا رہے گا اور اسی احرام کے ساتھ وہ اپنے مینا عرفات مظرفہ جائے گا اور مظرفہ سے واپس آنے کے بعد دسمی تاریخ کو بڑے شیطان کو کنکری مارے گا اس کے لیے قربانی واجب نہیں ہے مفرد کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے کرنا چاہے تو افضل بہتر اور مصحب ہے باقی واجب نہیں ہے اگر قربانی کے ارادہ تو قربانی کرے اور اس کے بعد حلق یا قصر کرا کر اب اس کا احرام کھلے گا پھر اس کے بعد یہ روانہ ہو کر تو کافی زیارت کے لیے چلا جائے گا تو بس ذرا سے یہ فرق ہے حج افراد میں حج تمدو میں اور قرآن میں تو قارن اور مفرد کا احرام آخر تک قائم رہتا ہے دسمی تاریخ کو جا کر کھلتا ہے اور دسمی تاریخ کو وہ حلال ہوتا ہے باقی جو متمتع ہوتے ہیں ان کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ وہ مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کر کے حلال ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے نارمل کپڑوں میں اور اپنے اسی ڈریس کے اندر آ جاتے ہیں اور ان کے لیے تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں اور حج کا زمانہ آنے کے بعد وہ حج کا احرام باندھ کر پھر روانہ ہوتے ہیں اور پھر جب حج کا حرام باندھیں گے تو ان کو پھر طلبیہ شروع کر دینا ہے مفرد اور قارئین چونکہ ان کا حج کا احرام باقی ہے تو یہ مکہ مکرمہ کے قیام کے زمانے کے اندر طلبیہ جاری رکھیں گے اور نمازوں کے بعد اور جیسے جیسے طلبیہ کا موقع آتا رہے طلبیہ پڑھتے رہیں اگر حج بدل کے لیے جا رہا ہے تو حج بدل کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ باقاعدہ کسی کے اوپر حج فرض ہے اور وہ اپنے بیماری کی وجہ سے ایسی بیماری ہے کہ جا ہی نہیں سکتا یا اتنا کمزور و ضعیف و بوڑھا ہو چکا ہے کہ بالکل اس کے لیے سفر ناممکن ہے تو ایسے وقت کے اندر ایسا شخص ہے جو حج کے لیے حج فرض ہونے کے باوجود نہیں جا سکتا کسی کو بھیج رہا ہے تو باقاعدہ حج بدل اس کو کہتے ہیں حقیقت میں جو حج بدل کتابوں کے اندر اس کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں تو حقیقت میں حج بدل یہ ہے کہ کسی پر حج فرض ہو اور وہ حج کے لیے نہیں جا سکا اور وہ اپنی اس عذر کی وجہ سے حج کے لیے بھیج رہا ہے یا ایک عورت ہے اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے لیکن آخر تک اس کو محرم نہیں ملا اور محرم نہ ملنے کی وجہ سے وہ وصیت کر کے بیچاری دنیا سے چلی گئی پیسے بھی رکھ کر چلی گئی اور اس نے وصیت کی کہ میرا تو زندگی میں موقع نہیں مل سکا میرے انتقال کے بعد اب میری طرف سے کسی کو ان پیسوں سے حج بدل کے لیے بھیج دیا جائے تو اس کو حقیقت میں حج بدل کہتے ہیں اور معلم الحجاج وغلہ میں جو حج بدل کے مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ اسی قسم کے حج بدل کے مسائل ہیں تو اس قسم کے اندر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے اور جتنے مسائل کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں ان تمام مسائل کے مطابق عمل کرنا ضروری ہوتا ہے ان میں سے ایک بڑا سب سے مسئلہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو کسی ایسے شخص کی طرف سے جس کے اوپر حج فرض ہے اور وہ اپنے پیسوں سے حج کے لیے بھیج رہا ہے ایسے شخص کی طرف سے یا کسی ایسی عورت کی طرف سے حج بدل کے لیے جا رہا ہے تو سب سے بڑا اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ایسا شخص حج تمتون نہ کرے حج تمتو نہ کرے سب سے بہتر اس کے لیے طریقہ ہے حج افراد حج افراد کے احرام باندھ کر یہاں سے روانہ ہو اور حج افراد کے احرام باندھ کر وہاں سے روانہ ہو کر وہاں حج کرے یہ شخص نیت کی طریقے سے کرے گا تو اس کی نیت کا طریقہ یہ ہوگا اللہ من ارید الحج ان فلان اور فلان کی جگہ نام لے جو بھی بھیجنے والا ہی ابراہیم بھائی ہیں بکر بھائی ہیں یا کوئی بیچاری عورت ہے تو اس کا نام لے یعنی اے اللہ میں فلاں کی طرف سے حج کا ارادہ رکھتا ہوں حج کا ارادہ کرتا ہوں وہ آر رمت اللّہ تعالیٰ ان ہوں لبئی کا جتن اور میں اللہ کے لیے حج کا احرام باندھتا ہوں اور ان کی طرف سے جن کی طرف سے وہ حج کے جا رہا ہے ان کی طرف سے میں حج کا احرام باندھتا ہوں لبئی کا فلان اور انہیں کی طرف سے میں ربیک شروع کرتا ہوں لہٰذا احرام باندھنے کے وقت میں بھی جس کی طرف سے حج کا ارادہ ہے اس کا نام لے بہتر تو یہی ہے اور اگر اتفاق نام یاد نہ آیا تو کم از کم دھیان کر لے تصور کر لے کہ میں جن کی طرف سے حج کے لیے جا رہا ہوں ان کی طرف سے حج کا احرام باندھ رہا ہوں اور میں انہیں کی طرف سے لبیک پڑھ رہا ہوں بس حج کے احرام کے وقت میں جو نیت کر لی انشاءاللہ یہ نیت آخر تک چلتی رہے گی باقی ہر وقت نیت کا استحصار ہے تو بہت اچھا ہے طواف کر رہے تو اس وقت بھی یہ ذہن میں کہ میں ان کی طرف سے طواف کر رہا ہوں سعی کر رہے تو اس وقت بھی یہی تصور رہے کہ میں انہیں کی طرف سے سعی کر رہا ہوں اور وقوف عرفہ وقوف منظرفہ بہت اچھا ہر وقت مستحضر رہے باقی ابتدا میں جو احرام کے وقت میں نیت کر لی ہے وہ نیت اصل ضروری ہے اور اسی نیت کے ساتھ انشاءاللہ یہ پورا حج چلتا رہے گا اللہ نے اگر کسی یہ تو ہے اصل میں حج بدل کے مسائل تو ایسے شخص کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ حج افراد کا حرام باندھ کر جائے نمبر دو کے اوپر اگر حج قرآن کا حرام مان لے تو اس کی بھی گنجائش ہے اس کی بھی گنجائش ہے باقی حج تمتو کے بارے میں کتابوں میں عام طور پر یہی لکھا ہے کہ ایسا شخص حج تمتو نہ کرے اگر حج تمتو کرے گا تو بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوگا جو شخص حج کے لیے بھیج رہا ہے اکثر علماء اور فقہ کے قول کے مطابق اس بھیجنے والے کا حج ادا نہیں ہوگا اس بھیجنے والے کا حج ادا نہیں ہوگا لہذا حج نہ کرے لیکن حضرت مفتی شفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بعض فقہا کے قول کو نقل کرتے ہوئے احکام حج کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر حج میں بھیجنے والا شخص اس شخص کو جس کو حج کے لیے بھیج رہا ہے مطلق اجازت دے دے کہ آپ کو جس میں سہولت ہو اس لیے کہ آج کل کے مسائل اپنے اختیار میں نہیں ہوتے کب جانا کب آنا یہ بھی کبھی کبھی اپنی اختیار سے باہر ہوتا ہے تو ایسے شخص کو اگر مکمل اختیار دے دیا ہو اور اس کو یوں کہہ دیا ہو کہ جس میں تم کو سہولت ہو اور جس میں تم کو آسانی ہو وہ تم حج کر سکتے ہو تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آقام حج میں لکھا ہے کہ بہت مجبوری اور استراری حالت کے اندر اگر یہ شخص حج تمتو کر لے تو امید ہے کہ حج تمتو کی صورت کے اندر بھی جو شخص بھیج رہا ہے عامر اس کا حج فرض ادا ہو جائے لیکن یہ بہت مجبوری کی شکل میں ہے جب اپنے اختیار میں ہو تو حج افراد ہی کا احرام باندھ کر جانا سب سے افضل ہے اور اس کے بعد نمبر دو کے بر حج قرآد حج تمتو کا احرام ہرگز نہ باندھے بہت مجبوری کی شکل ہو تو اس آخری درجے کے اندر اس قول کو اختیار کر لے تو گنجائش ہے باقی رہا آج کل جو عام طور پر حج بدل کے اندر جاتے ہیں لوگ یا بھیجتے ہیں وہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بس ہم اپنی مرضی سے اپنے ماں باپ کی طرف سے اپنے دادا نانا کی طرف سے یا اپنے کسی محسن کی طرف سے دل چاہتا ہے کہ ہم نے حج کر لیا ہے اللہ نے مار و بس ہے میں خود چلا جاؤں یا کسی اور کو بھیج دوں تو عام طور پر آج کل ایسا ہی ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے اپنے پیسوں سے مرحوم کی طرف سے حج کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے بھیجتے ہیں تو اس کا نام حج بدل ضرور ہے اس کو بھی ہم حج بدل کہتے ہیں لیکن کتابوں میں حج بدل کے جو مسائل لکھے ہیں وہ یہاں فٹ نہیں ہوں گے اس لیے کہ یہاں نہ ہے نہ مال ہے نہ بھیجنے والا اپنے اوپر حج فرض ہونے کی وجہ سے بھیج رہا ہے بلکہ جانے والا اپنی مرضی سے جا رہا ہے اور صرف حج نفل کرنا چاہتا تھا اس کے بجائے اپنے کسی مرحوم کی طرف سے کر رہا ہے اللہ نے جب وسعت دی ہو تو بہت افضل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے حج کر لے جیسے ہم قربانی کرتے ہیں تو اللہ نے وسط دی ہو اور جا رہے ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارا کون محسن ہوگا ہمارے والد کا حج ہو چکا ہے ماں کا حج ہو چکا ہے اسی طرح اپنے قریب کے دادا دادی کا حج ہو چکا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے حج بدل کی نیت کر لیں بہت اچھا بہت اعلیٰ طریقہ ہے یہ بھی بہت افضل اور سعادت کی چیز ہے تو بہرحال جب اپنے پیسوں سے بغیر کسی وصیت کے جا رہے ہوں تو اس میں اپنے اوپر اختیار ہے جس طرابی احرام ماننا چاہے حج تمتو کا حج افراد کا حج قرآن کا فتح و رحمیہ میں حضرت مفتی سعید عبد الرحم لطف علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں کئی مسائل تحریر فرمائے ہیں کہ یہاں پر وہ حج بدل کے مسائل کے مطابق عمل ضروری نہیں ہے اس لیے کہ یہ اصل میں تو اپنی طرف سے کر رہا ہے باقی نہ مرحوم کی وصیت ہے نہ مرحوم کے پیسے ہیں اور نہ کوئی جس پر حج فرض ہے وہ بھیج رہا ہے اپنی مرضی سے جا رہا ہے تو جس میں اس کو سہولت ہو حج تمتو یا حج قران یا حج افراد جس میں سہولت ہو وہ مرحم کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے تو بہرحالی حج بدل کے اندر البتہ یہ ضروری ہے گا کہ حج کا حرام باندھنے کے وقت میں انہیں کی طرف سے نیت کرے کہ جن کی طرف سے وہ حج کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حج مبرور مقبول نصیف فرمائے اور پروردگار عالم اپنے کرم کا اپنے فرد کے معاملے فرمائے حج تمتو میں جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے بھی افضل یہی ہے کہ حج کی صحیح توافِ زیارت کے بات کریں افضل باقی اگر کمزور ہونے کی وجہ سے حج کی صحیح پہلے کرنا چاہتے ہو تو جس وقت وہ حج کا حرام باندھیں جس وقت آٹھویں کو یا ساتویں کو یا چھٹی کو جب بھی مشورہ ہو جائے حج کا احرام باننے کے بعد ایک نفلی طواف کر کے صحیح کر سکتے ہیں نفلی طواف ضروری ہوگا جا اگر ڈائریکٹ صحیح کر لے یہ نہیں ہوگا بلکہ نفلی طواف کر کے حج کی صحیح کر لیں تو ان کے لیے گنجائش ہے باقی افضل متمت کے لیے یہی ہے کہ تواف زیارت کے بعد صحیح کرے سبحان اللہ سبحان اللہ حمل کا ونشهد ان لا اله الا انت نشهد ان محمدا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين